أخم ج تولا جا أهم ما لم جبتي آببا أهم الأولين أ لم يعرفور سوودهم تو له منكر ام یقولون بہی جنہ بل جاءہم بالحق واکسرہم بالحق کارہون ولو اتبع الحق احوائہم لفصدت السماوات والارض ومن فیہن بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم مورزون ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر ورد خیر الرازقین و انکا متدعوہم الى وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ السَّرَاطِ لَنَابِذُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ رَحِمْنَا وَكَشَفْنَا مَا ظَلَمُوا مِنْ ظُلُمَاتٍ لَادَّخُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ مُضِيعًا وَمَا يَتَسَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا سبق اللہ پر انڈا کیا ان مشرقین آن اس قرآن اس قرآن مجید مجید نے اس مجید میں غور و فکر نہیں کیا نہیں کیا یا ان کے پاس ایسی بات, ایس بات, ایس بات آئی ہے جو, جو ان کے اباو جداب نے نہیں سنی تھی ان کے پاس نہیں آئی تھی یا انہوں نے اس پیغمبر کو نہیں پہچانا کہ جو اس کو اجنبی سمجھ, سمجھ رہے ہیں کیا یہ اس کو مجنون کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہنا ان کا حقیقت حال یہ ہے کہ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کے آئے حق لے یعنی پرانی مجید صدافت ہی وہ اکثر ہوں بالحق کار ہو اور اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں اگر اللہ لوگوں کی خواہش کے با مطابق باتیں کرنے لگ جائے گا پھر تو سارا نظام زمین و آسمان و منفی ہندو کو جس کے اندر ہے سب گرم برہم ہو جائے گا بل عطیدہ ہوں ہم تو ان کے پاس ان کی خیر خاہی کی باتیں لے کے آئے ہیں اور یہ اپنی پیرخائی کی باتوں سے اراض کرتے ہیں ام کیا اے نبی آپ ان سے کوئی ٹیکس مانگتے ہیں اور پھر اس لیے یہ بات نہیں سنتے حالانکہ آپ کے رب کے ہاں سوات ہے بہت بہتر ہے اور بہتر رسر دینے والا ہے اور یہ لوگ پر ایمان نہیں رکھتے اور سیدھے راستے سے دور جاتے ہیں اور ان سے دور کر دیں جو ان کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے تو پھر بھی یہ اپنی سرکشیوں میں ہی مصروف رہیں گے بلا قدلنا بلا جب ہم نے ان کو عذاب میں یعنی تکلیف ایک مصیبت میں پکڑا تھا تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے آجزی نہیں کی اور نہ گرائے گیڑ اذا فتحنا اب تائزہ فتح عذاب شدید یہاں تک کہ ہم جب سخت عذاب والا دروازہ سخت عذاب والا دروازہ جب ان کے اوپر کھول دیں گے تو اس وقت ان کی امیدیں ٹوٹیں گی کل کے سبق میں بات رہی تھی کہ تم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلے جاتے ہو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں مشرقین مرتا کو خطاب ہے کہ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تم دور چلے جاتے ہو ان کو چھوڑ کر ایسا چھوڑ کر جیسے کہ پرانے زمانے میں لوگ رات کے قصہ وہ سب کوئی بھی ہے پرانے زمانے میں فارغ لوگ رات کو باہر چمدروں پہ بیٹھ جائیں گے جب نیند زیادہ آ تو گھروں میں چلے گئے اس پر حدیث ہیں اور میں نے کل بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مستقل ایک باپ باندھا ہے جس میں ساری حدیثیں اس میں جمع کی ہیں کہ سمرا یسمور کے مانے ہوتے ہیں اشاد کی نماز کے بعد کس سے کہانی کے لیے بیٹھ جانا یہ منع ہے اس کی کئی باتیں ہیں میں دو باتیں بتاتا ہوں ایک یہ کہ ان نمن امال انسان کا جو شام کا ٹائم ختم ہوتا ہے وہ اچھے جملوں کے ساتھ ختم ہونا چاہیے اور پھر سو جائے اور وہ ہے اشارتی کی نماز اور کا ذکر اذکار تسبیحات ہو گئے اس کے بعد سو جائے اچھے طریقے ذکر اذکار سے سو گیا صبح اللہ کا نام لے کے اٹھے گا ساری رات اس کی عبادت شمار ہوگی اس روایت کے راوی عورت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جس نے شاہ کی نماز با جماعت پڑھی اور صبح کی باجمات پڑھی پوری رات عبادت کا سوال جب اشحا کے بعد قصوں میں مصروف ہو جائے گا بندہ تو فضول قصے جھوٹ ہوئی بات آج کیا ہوتا ہے اسی طرح کی باتیں تو خاتمہ اچھے الفاظ کے ساتھ تو نہیں ہوا وہ سو گیا ایسی زندمہ سوچتے ہوئے سو گیا اچھی بات نہیں ہوئی اچھی بات ایک تو یہ غلط ہے دوسری یہ بات ہے کہ جب وہ ہم خصوصاً جو نمازی لوگ ہیں یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سونے کا معمول بنائے بنائے تسلی سے ان کی صبح کی نماز کے وقت آنکھ کھلے گی بوجھ بھی نہیں ہوگا نماز پڑھ کے ان کا دل چاہے گا تلاوت کرنے کا بھی اشراب پڑھنے کا بھی سفر سیر کرنے کا واقف کرنے کا بھی جب رات کو بھی بارہ بجے ایک بجے سوئے گا صبح کی نماز بھی اٹھے گا بھی صحیح تو نماز بھی, بھی نیند ہوگی اور پھر دوبارہ سو جائے گا اس لیے چلتی سونا عشاء کے بعد ایک تو فائدہ یہ ہے کہ نیکی والے جملوں پر ہمارا اختتام ہوگی اور سو گئے بڑی اچھی بات ہو گئی دوسری نماز کے لیے اٹھنا بہت آسان ہو گیا اور دوستو روحانی اور جسمانی صحت یہ جو عبادات ہیں یہ زامن ہیں یہ عبادات ہیں نا جو یہ روحانی اور جسمانی صحت کی جامن ہیں جو نماز باجماعت کا اہتمام کرے گا صبح اٹھے گا اچھے طریقے سے نہائے ہوئے گا دانت صاف کرے گا سب کے صحت کا بھی فائدہ ہو رہا ہے اور ساتھ روحانی اس کی بھی تو لوگ دور چلے جاتے ہیں تو اس کو کسی کو جھوٹ سمجھتے ہیں لوگ تو جھوٹ ٹائم ضائع کرنا ہے یہ پیغمبر ہے ہمارا برحق پیغمبر ہے اس پر میری کلام نازل ہو رہی ہے اس کو یوں چھوڑتے نہ جاؤ میں اپنند اس قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کیا یہ کتنی پیاری باتیں ہیں اس قرآن میں کہ خود نے اپنے تصید بیت اللہ سے لگتے ہوئے اتار لیے تھے یہ بڑی اچھی کلام ہے <سلام> کیا ان کے پاس یہ جو باتیں نبی کر رہا ہے یہ کوئی نئی باتیں ہیں پہلے تیغبروں نے بھی یہی باتیں کی ہیں دعوت رسلات میں تو دیا سے فکر دلائی یہ وہی باتیں یہ پیغمبر کر رہا ہے اچھا دوسری بات پہلی بات ہے کہ قرآن کو بھی یہ سمجھتے ہیں وہاں تو ان مشرقین نے لکھ دیا تھا کلام البسل کلام دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہارا کو نصارہ کو ادھر ادھر شام میں کاروبار کرنے جاتے ہیں مشرقی نے مکا ان کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں ان کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں جو والی کتاب ہے کتاب کی جو وہاں پاتے ہیں تو رسالت کی وہ بھی اس میں رول کیا یہ پیغمبر کو پہچانتے نہیں ہیں یہ پیغمبر ہی کے علاقے کا ہے یہ وہی پیغمبر ہے چالیس سال سے پہلے جس کو صادق اور امین کہتے تھے اس پیغمبر کے, کے اوپر ایک ذرہ برابر نہیں ہو سکتی وہ تو, تو خود تم صادق اور انسانیت کی کوالٹی کا معیار یہ سمجھا تھا اس مکہ نے معیاری انسانیت کی کوالٹی کا معیار یہ سمجھا تھا کہ مالدار ہونا چاہیے ہاں اس کے پاس پیسہ چاہیے ان کی اور جس کے بارے میں تاریخ گواہی عرب کی, کی نگاہوں میں اتنا حیا نہیں تھا جتنا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں حیا تھا کردار کے لحاظ سے انسانیت کا معیار ہوتا ہے تو خود تم صادق اور نظریے کے اوپر چوٹ لگی تو جس کو صادق اور امین کہتے تھے وہ مجنون ہو گیا اپنا نظریہ ٹھیک رکھنا ہے پتھروں کے سامنے جھک رہے ہیں اور میں ہاں ہمارے پیغمبر کا یہ شخص ایک رمدار شعید کونین حق لے کے آیا ہے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے جملہ سمجھنا اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں ہر قبوزہ ہوتا ہے مقابلہ کئی نصیحت کی ایک نصیحت تھی بات کہتے رہنا حق بات کہتے یاد رکھنا حق کروا ہوتا ہے دوستو دوائی بھی وہی وہ چیز ہوتی ہے جو کروی ہوتی ہے یہ میٹھی دوائیوں میں زوری ہوتی ہیں تیماتے ساری منع ہو جاتی ہے دوائی جسم کے لیے بھی وہی وہ ہوتی ہے جو کڑوی ہوتی ہے اور روحانیت کے لیے بھی اس کا وہ کارگر ہوتا ہے جو کروا ہوتا ہے حق سے دور نہیں جانا چاہیے حق سے قریب آنا بسن بسن کرنا چاہیے عمل میں سستی ہو تو اللہ نے اپنا تعارف کراتا ہے ہماری بات سنو اللہ پیسے نہیں مانگتا میں اللہ سے اگر مانگوں گا اللہ سے ایک دو دن بات سنیں گے آپ اپنے رب سے اگر مانگتے ہیں اور وہ تین سکوا رہا ہے راستے کی دعوت کے بعد ہوا ہے مکہ مکرما ابو سفیان کی نگرانی میں وفد آیا رسول براشنا والی چلنے مدینہ مشق ہے آپ اہم ہے آپ فلاں ہیں آپ فلاں ہیں دعا کریں بارہ ہو جائے کہاں دور ہو جائے اللہ سے دعا کی کو تو انہوں نے آج نہیں کی گرائے نہیں ہے تو گیا نہیں گیا بہت کہاں دور ہونے کے باوجود پھر بھی یہ ان گندے کاموں میں مصروف رہیں گے حق کو نہیں سمجھیں گے ہاں ایک بڑا آزاد کرنے لائے گا آٹھ ہفتہ اس وقت یہ بات مانیں گے لیکن اس وقت امید کی سب رسیاں ٹوٹ چکی ہوں گی اللہ دین کی سمجھ رسید